کو مانتے ہو یا عاجز اور بیچارے اللہ کو مانتے ہو جس کا کوئی اختیار ہی نہیں جس میں کوئی طاقت ہی نہیں یہی ہے سارا اس میں استدلال اسلوب بدلتا ہے ایک پھول کا مضمو ہو تو سورنگ سے بانو لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرا استدلال جو ہے اصولی استدلال جو کہ آخرت کو لازم قرار دے عقلا اور منطقی اعتبار سے دیکھیں دو چیزیں ہو گئی ایک تو یہ کہ ایک شب سمجھتا ہے آخرت ان شہ ہے نہیں ہو سکتی با سے بادل موت کیسے ہوگا اس کا جواب کسی اور انداز میں دیا جائے گا ایک دلیل دینی ہے کہ آخرت ضروری ہے عقل اور منطق کا تقاضا ہے فطرت انسانی کے اندر جو چیزیں مزمر ہیں ان کا تقاضا ہے کہ آخرت ہو ورنہ اس کائنات کی اور اس زندگی جو ہے انسانی زندگی کی کوئی توجہ نہیں ہوتی انٹیبل ہے آخرت کو ماننا یہ دوسرا استقبال ہے وہ بھی اس صورت میں ہے لیکن وہ بطرز خفی ہے جلی انداز وہی ہے کہ اللہ کی قدرت کے حوالے سے بات ہو رہی اور چونکہ میں ارض کر چکا ہوں کہ یہ خطبے کی نمایاں مثال ہے لہذا دلیل کا انداز بھی خطابی ہے منطقی نہیں خطابی زانی اس پر گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں کہ کیا فرق ہے خطابی انداز میں خطابی انداز میں متکلم کا یقین یہ اصل دلیل ہوتی ہے اور منطقی استدلال میں کوئی نہ کوئی آپ کو منطق سے کوئی استشاد کرنا پڑے گا کوئی دلیلیں لانی پڑیں گی تو یہاں پر وہ منطقی اور جو استدلالی انداز ہے وہ کم ہے خطی ہے خطابی دلیل جو ہے وہ ہے کہ جو دی گئی ہے اب ان تمہیدی امور کے بعد اب چوتھی بات یہ کہ اب میں کوشش کروں گا کہ اس صورہ مبارکہ کی تلاوت بھی میں کروں تو خطبے کے انداز ہو. اگرچہ میرا یہ انداز ہے میں نمازوں میں بھی قرآن اسی طرح سے پڑھتا ہوں لیکن شاید اس وقت جب میں ایک شعوری کوشش کروں تو شاید اس کا حق ادا نہ کر سکوں لیکن یہ کہ کوشش کروں گا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو اس کے لیے نوٹ کیجئے یا میں الفاظ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کے خطبے کا انداز کیا ہوتا تھا آلہ وحمرت کانز ہوں منظر و جیشن آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی ایسے ہوتے تھے جیسے کہ کسی لشکر کے حملہ آور ہونے کی خبر دے رہے ہیں کہ جی کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے کوئی مصیبت تم پر ٹوٹ پڑنے والی تو جس طرح اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کسی نظیر عریاان کی اس انداز میں حضور کا خطبہ ہوتا تھا اس میں دو جگہ پر آپ دیکھیں گے پوری چالیس آیات میں سے صرف دو آیات ہیں کہ جن میں فواصل کا لحاظ نہیں ہے ذرا ہٹ کریں ان میں سے ایک جگہ کو تو ہم پڑھتے ہیں اس سے دو آیتوں کو جوڑ دیتے ہیں تو نمایاں نہیں ہوتا کہ یہاں وہ فواسی کی رعایت نہیں ہے ایک جگہ پر رکنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ نظم ہے ہی نہیں کہ اس میں کہ ہر جگہ پر ان قوانین کی پابندی ضروری ہو پھر میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا وہ اس رواں انداز میں کروں گا کہ جس سے اس کا خطبہ ہونا نمایاں ہو جائے جو اس کا اصل اسلوب ہے اس کا انداز ہے وہ سامنے آ جائے صرف دو چیزیں پیش نظر رکھوں گا کہ جو اس میں جو محضوف ہیں مضامین اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا ترجمے کے دوران نہیں کروں گا محظوفات اور مقدرات اور مزمرات جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو گویا کہ انڈرسٹڈ ہیں ان کو بھی میں بیان کروں گا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ الفاظ تو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے یہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے یہ اس کے لیے دلیل میں بعد میں دوں گا لیکن یہ تلاوت میں کروں گا خطبے کے انداز میں اور رواں ترجمہ بیان کروں گا تاکہ وہی اسلوب جو ہے برنگ آؤٹ کر سکوں زیادہ سے زیادہ جتنی بھی اللہ توفیق دے اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جو محضوفات اور مقدرات ہیں اور مزمرات ہیں انہیں کچھ کھول کر ترجمے بیان کر دیا جائے اور میں اب تلاوت کا آغاز کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اقسم بیوم القیامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نصوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر آمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القام عازيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يوميذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يوميذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من, من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى بقادر ان بلا ان اللہ كل صدق اللہ اب ترجمہ اس کا کیجئے میں نے ارض کیا ہے کہ اس میں مزمرات مقدرات محدوفات کو میں کھولوں گا اور جہاں جہاں ترجمے میں دو امکانات ہیں انہیں میں ریپیٹ کروں گا لا نہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی یا خود گواہ ہے قیامت کا دن والا اکسم و بن نفس لوامہ اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں نفس ملامت گر کی یا گواہ ہے خود انسان کا ضمیر کہ قیامت لازمند واقع ہو کر رہے گی اور جزا و سزا لازمند ہو کر رہے ہیں اقسب ال انسان و اللہ <عظامة> کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے بلا کیوں نہیں قادرین ہم پوری طرح قادر ہیں السویہ بنانا کہ اس کی تمام ایک ایک پور کو درست کر دیں بل یرید ال انسان ال یف <مَامَة> اصل سبب یہ نہیں ہے انکار قیامت کا بلکہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور کی زندگی جاری رکھے انسان چاہتا ہے کہ اپنے زمیر کے سامنے ڈھٹائی کے ساتھ فسق و فجور کا کام کرتا رہے یا سلو یو ملک یا پوچھتا ہے کب ہوگا یہ قیامت کا دن فیضا برقل بسر تو جب یہ نگاہیں چلیا جائیں گی خسفل قمر اور چاند بے نور ہو جائے گا یا چاند سورج میں دھس جائے گا وجم شم سو اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے یجا کر دیے جائیں گے یقول انسان اینگل مفر تو اس دن یہی انسان کہے گا کہ ہے کہیں بھاگ جانے کی جگہ کہاں ہے سر چھپانے کی جگہ کل لا لا صاف کہہ دیا جائے گا حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ کوئی جا جائے پناہ نہیں ہے الا رب کا یوم زن مستقر اس دن تو کشاں کشاں لاموحالا تیرے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے یورب انسان یوم بما قدم اخر جتلا دیا جائے گا جن جن کر بتا دیا جائے گا اس روز ہر انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا یا جو کچھ اس نے آگے کیا اور جو کچھ اس نے پیچھے کیا بل انسان والا نفس ہی بصیرہ. اسے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے کہ انسان خود اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں بلاؤ القا ما وہ کتنے ہی بہانے بنائے لا تو ہر رکب ہی نہ بش تو اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دو اس قرآن کے ساتھ کہ جلدی سے اسے یاد کر لو انا لینا جمع ہو اب یہاں خطاب بدل گیا ہے حضور سے خطاب ہو رہا ہے ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا بھی اس کا پڑھوا دینا بھی فیضا کرانا ہو فقبے جب ہم اسے پڑھوا دیں تو اسی پڑھائی کی پیروی کرنا لینا بیانہ پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت اس کی توضیح کل پھر خطاب آیا منکرین کی طرف کل بل توحبون الجلا کوئی نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اس عاجلہ اس نقد اور موجود زندگی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو وہ تدرون ال آخرہ اور آخرت کو تج دے رہے ہو آخرت کو چھوڑ رہے ہو وجو ہوئی یوم زن ناظرہ حالانکہ اس دن قیامت کے دن بہت سے چہرے ہوں گے بڑے ترو تازہ خوش و خرم الا رب با اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی رب کی رحمت کے امیدوار وہ وجو ہوئی اور بہت سے چہرے ہوں گے اس رو سوکھے ہوئے باسی پن ان پر تاری ہوگا ان فالا بہا فاقرہ اور انہیں یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہونے والا ہے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کو پیس کر رکھ دے گا کل بالاغتی تارا کی کوئی نہیں تو جب آن پھسے گی یہ جان حسلیوں میں نزا کے عالم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے وکیل من راق اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا وزن انہل فراق اور خود اسے یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے روانگی کا جدائی کا وقت آ گیا ہے ولطفت اس ساق اور نزا کی شدت میں پنڈلی پنڈلی سے لپٹی ہوئی ہوگی الا اور ابے کا یوم المساق اس روز تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے دھکے دے دے کر فرشتے تمہیں پہنچائیں گے اپنے رب کے حضور فلا سولا صلاح ان تمام حقائق کے باوجود اس بدبخت نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی یہ بدبخت نہ ایمان لایا نہ اس نے نماز پڑھی ولا کن کزا بلکہ جھٹلایا لایا اور پیٹھ موڑ لی سم ذہبا اللہ نہیں پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا اینڈتا ہوا اولا فاولا ہلاکت ہے تیرے لیے اور ہلاکت ہے تیرے لیے یہ افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر ثم اولا لقف اولا پھر اور ہلاکت ہے تیرے لیے اور مزید ہلاکت ہے تیرے لیے یا مزید تف ہے تجھ پر اور اور افسوس ہے تجھ پر احسب الانسان انسان وائی یوتر کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار سے سمجھ کر پھینک دیا جائے گا الحم یگ لتم ممنی یمنا کیا نہیں تھا وہ ایک منی کی مور جو ٹپکائی گئی فجالا فقل پھر بنا دیا اسے ایک جونک کے مانند ایک مال ہے پھر اسے بنایا اور سنوارا اس کی نوک پلک درشٹی فجالا من حوجین از کراوا لون پھر اسی میں سے بنا دیے جوڑے مذکر بھی مونس بھی مرد بھی اور عورت بھی نر بھی اور مادہ بھی السا کا قادر ان اعلی الما تھا کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر دے اس کا ایک ہی جواب ممکن ہے بالا کیوں نہیں جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے کہ اس نے گندے پانی کی مون سے انسان جیسی ہستی کو تخلیق کر دیا اس کی قدرت سے کہاں بعید ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے یہ ہے اس سرح مبارکہ کا ایک انداز اسلوب اس میں منطقی استدلال نہیں ہے خطابی انداز ہے خطبے کے تمام نوازم ہیں تحویل الخطاب ہے حاضر کو غائب غائب کو حاضر مختلف انداز میں گفتگو ہو رہی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں ختم ہو گئی بلا قادرین نالا نسویہ بنانا اللہ سزا کا یہی جل سارا استدلال اللہ تعالی کی قدرت پر ہے اس لیے کہ اصل مخاطب کون ہے جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کو ناممکن سمجھتے باسے بادل موت انہیں بہت بھاری شہ نظر آتی ہے کہ جو ان کو ناممکن نظر آتی ہے اب یہ تو گویا کہ آج کے ہمارے اس طرح کی تمہید ہے اب آئیے ایک ایک آیت کو ہم لے کر اس پر غور شروع کریں ابھی آج کی ہماری نشست میں جو پانچ منٹ بقایا ہے اس میں جو بھی پروگرس ہو جائے اچھا ہے پہلی آیت ہے لا اکسمو بے یا مل اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ لا منفصل ہے متصل نہیں ہے اگر ان کو متصل مانا جائے لا اکسمو ایک لفظ تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی والا اس بندس لوام اور میں قسم نہیں کھاتا نفس ملامت گر کی لیکن یہ اسلوب نوٹ کر لیجیے کہ یہاں پر لا منفصل ہے اصل میں عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے یہ قومی فل اسٹاپ سیمی کولن کولن وغیرہ وغیرہ جس سے کہ یہ بھارت کے اندر جو ہے اسلوب کا اور اس کے اندر پھر مانی کا فرق واقع ہوتا ہے سادہ سی مثال بارہا میں نے دی ہے کہ روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو الفاظ وہی ہے صرف یہ کہ کہاں آپ نے وقفہ ڈالا اسے زمین و آسمان کا بالکل برعکس مفہوم پیدا ہو گیا روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو اگر مت کو ادھر جوڑ دیا تو مفہوم کچھ اور ہے اور مت کو ادھر جوڑ دیا تو مفوم کچھ اور ہے ظاہر بات ہے جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے انسان تو تو وہاں پر رکتا ہے وقفہ وہی ڈالتا ہے جہاں وہ ڈالنا چاہتا ہے انگریزی میں اس کے لیے کوما ہے نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ اب یہاں نئے علیحدہ ہو گیا وہاں کوما ہوگا لیکن یہ کہ عربی زبان میں پنکویشن نہیں ہے بلکہ جب قرآن لکھا گیا ہے مصف کی شکل میں تو اس میں تو نقطے بھی نہیں تھے زیر زبر بھی نہیں تھے زیر زبر تو بہت بات کی بات ہے نقطے بھی نہیں تھے تو پنکچویشن کا کیا سوال لیکن یہ کہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ اصل میں اسلوب کیا ہے کہیں تو ہوتا ہے آیت کے شروع میں کل لا کہیں صرف لا اس میں مراد کیا ہے کہ جو مخاطب ہے اس کی کسی خیال یا نظریے کی تردید کر کے بات شروع کی جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یوں ہے تو یہ نہیں ایسا نہیں ہے تمہارا خیال غلط ہے تمہارا زوم باطل ہے اس کو کل لا یا لا لیکن یہ کہ اس کو پڑھتے ہوئے اور واقعہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسلوب ہے تجوید کے اس میں یہ کہ اس لا کو کھینچنا چاہیے اس لیے کہ آگے ہمزہ آ رہا ہے خود بخود فصل آ جاتا ہے یہاں ایک, ایک وقفہ جو ہے اس کو صحیح طریقے میں پڑھا جائے گا تو خود بخود وہ قوما لگتا ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بعض حضرات نے ادھر توجہ نہیں کی ہے تو ترجمہ کیا ہے میں قسم نہیں کھاتا پھر اس کے لیے تعویلیں کی ہیں لیکن یہ اسلوب جو ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ مولانا فرائی رحمتہ اللہ علیہ نے اسالیب قرآن پر واقعہ یہ ہے کہ ان کی دی ہوئی رہنمائیاں جو ہے بڑی بنیادی بہت مفید تو اس کو انہوں نے بہت نمایاں کیا ہے. نہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی اب اس میں ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ دلیل کون سی ہے یہ دلیل خطابی ہے یعنی متکلم کا یقین اصل دلیل ہے جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں سورہ تغابن میں زام الزین کفرو اللہ اللہ و ربی لتواسن سملبا بما تم دھوکہ لگ گیا ہے ان کافروں کو کہ انہیں اٹھایا نہیں جا سکے گا کہہ دیجیے نبی کیوں نہیں یقیناً اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازمن اٹھائے جاؤ گے اب ایک شخص کہہ سکتا دلیل کیا ہوئی اس میں آپ نے کہا ایسا ہوگا لیکن یہ کہ ہوگا دلیل مانگ رہے ہم تو, تو نوٹ کیجئے اس کو کہتے ہیں دلیل خطابی دلیل ایزانی اس میں اصل دلیل کیا متکلم کی شخصیت ہے کون اس کی شخصیت کا وزن ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جس کو دشمنوں نے بھی صادق الامین مانا ہے جب وہ کہہ رہا ہے تو یقیناً اس میں دلیل ہے وہ دلیل اس کی اپنی شخصیت کی دلیل ہے اسی طریقے سے وہ خطبہ جو ہے میں وہ جلدی سے آپ کو سنا دیتا ہوں یہ اصل میں ناز البلاغہ میں یہ خطبہ ملا ہے مجھے اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ملا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے بالکل ناج البلاغہ کے شروع میں خطبات نبوی ہیں پھر حضرت علی کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں تحدور نے خطبہ دیا ان را دلا یکزب و احل دیکھو لوگوں کسی قافلے کا راستہ دکھانے والا کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا ولہ کزب تن سمین ماں کزب تو کم ولہ غرر تن سمین ماں غرر تو کم خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا اور تمام انسانوں کو دھوکا دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا ولہ للی اللہ اس اللہ, اللہ, اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ان رسول اللہ علیہ کم خاص فتم و اللہ سے میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم اب یہ تو دو دو جملوں میں توحید اور آخرت آ گئے توحید اور رسالت اب آیا و اللہ لتم تم نہ کمات خدا کی قسم تم لازمن بڑھ جاؤ گے سب کے سب جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو جاتے سمن لم آسن کا ماتستہ <رُوبًا> پھر لازمن تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے سمن لت سمن بھی ماتا <تَعْمَلُون> پھر لازمن تم سے حساب لیا جائے گا اس کا جو کچھ کے تم کر رہے ہو سمن لجھ زبن بلسان احسان بسو سوا پھر لازمن بدلہ مل کر رہے گا بھلا کا بھلا برائی کا برا ون نہا لجن تو ندا اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم